الذین آمنوا اے ایمان والوں لا تدلو بیوت النبی اے ایمان والوں نبی کے گھر میں داخل نہ ہو مگر اس وقت داخل ہو جب تمہیں اجازت دی جائے الا مثلاً کھانے کی طرف تمہیں بلایا جائے تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ غیر ہو مگر کھانے کے برتنوں کی طرف نظر نہ کرو کہ پکنے کا تم انتظار کرو مراد یہ ہے کہ جب نبی یہ گھر جاؤ تو بغیر اجازت ان کے گھر کو دستک نہ دو اگر ہمیں کسی کے گھر جانا ہو تو بغیر اجازت ہم دستک دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی اجازت تو ہم آئیں تو نبی کا مقام اس کے بلند ہے کہ نبی بلائیں تبھی جانا ہے اس کے علاوہ نبی کے دروازے پہ دستک نہیں دینی تمہیں کہ انہیں تکلیف نہ ہو اور جب حضور بلائیں اور مثلا وہ تمہاری دعوت کریں تو وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر نہ دیکھو اور ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گئے انسان ادھر ادھر دیکھنے کی ایک وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ کھانے کی طرف سے جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ بار بار وہاں دیکھتا ہے اور کھانے کا انتظار کرتا ہے تو یہ ایک انسانی انداز ہے تو فرما ادھر ادھر, ادھر مت دیکھنا کھانا پکنے کے انتظار میں بھی تم ادھر ادھر, ادھر مت دیکھنا نبی کے گھر میں نگاہ نیچی کر کے بیٹھنا ہے ولاکن اذا دو ہاں لیکن جب تمہیں بلایا جائے فد تو تم داخل ہو فاذا فا تعین پھر جب تم کھانا کھالو لو اب بتائیے اگر ہم کسی کے گھر پہ جائیں اور کھانا کھا لیں تو فورن وہاں سے اٹھ کر آنا ہم پر فرض واجب نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دعوت کریں اور کوئی جائے تو جیسے ہی کھانے سے فارغ ہو اسے فوراً نکلنا لازمی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انداز سے یہ ظاہر نہیں کریں گے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں حضور تو حیا فرماتے ہیں تو آپ اپنے لہجے سے اپنے چہرے مبارک سے کبھی یہ ظاہر نہ فرماتے ہیں. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ کوئی ملنے آتا تو کبھی آپ اس سے نہ زبان سے کہتے نہ اپنے رویے سے ظاہر کرتے کہ میں تم سے اجازت چاہ رہا ہوں جب وہ اجازت طلب کرتا تبھی آپ اسے اجازت دیتے تو پھر وہ تو حیا فرمائیں گے تمہیں چاہیے کہ تم کھانا کھا کے فوراً آ جاؤ تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو فن فان کا جو ہے یہ کے لیے ہے جب تم کھانا کھا چکو تو فوراً نکل آؤ حدیث اور باتوں میں تم دل بہلاتے ہوئے نہ رہ جانا کہ وہاں بیٹھ کر تم باتیں کرو اور اپنے وقت کو پاس کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو انالب بے شک یہ تمام باتیں حضور کو تکلیف دیتی ہیں فیصلہ من کم مگر وہ تمہیں بتانے میں حیا محسوس کرتے ہیں کہ کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے من شکتی اور اللہ تعالیٰ تو خالق ہے مالک ہے وہ تمہیں حق بتانے سے حیا نہیں فرماتا تو حضور تو یہ خیال فرماتے تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھاتا ہے کہ تم ایسا نہ کیا کرو انہیں تکلیف ہوتی ہے وہ بول بھی نہیں سکتے اور تمہارے دل کو توڑنا نہیں چاہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے حضرت زینب سے جب نکاح کیا تو آپ نے ولیمہ فرمایا اور ولیمہ کا انداز یہ تھا کہ صحابہ کرام کے گرو در گرو آتے اور حضور کے گھرے مبارک پر آ کر وہ حضور کا نورانی کھانا تناول کر کے چلے جاتے ہیں آخر میں ایک مسلمانوں کی جماعت آئی چند افراد آئے آخر میں اب جب انہیں یہ پتا چلا کہ اب کوئی آنے والا نہیں ہے ہم آخری ہیں تو کھانا کھا کر باتوں میں لگ گئے ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اٹھ کر چلے جائیں آپ کے دوسرے مشاغل تھے اور کام تھے جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے اور وہ جانے کا نام نہ لے پر ہمارے دوسرے کام ہو تو ہم کیا کرتے ہیں گھڑی دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں ایسی کرتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب آپ جائیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہ کیا ان پر آپ نے ذرا بھی ظاہر نہ کیا کہ مجھے کوئی کام ہے اور تمہارے جانے کی میرے دل میں حاجت ہے کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ حضور تو تمہارے دل کو رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ آئندہ ایسا تم نہ کرنا حضور کے مقام و مرتبے کو اندازہ لگائیں کہ جن کے گھر میں جانے وہاں بیٹھنے کے انداز کو اور پھر فوراً نکلنے کو یہ ساری تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے آداب سکھائے مسلمانوں کو اس کے آداب سکھائے تو حضور کا معاملہ عام بشر سے بہت بلندو بالا ہے ادا سال تم ہن متا اور جب تم حضور کی بیویوں سے کوئی چیز کا سوال کرو اب بتائیے حضور کی بیویاں پاکیزہ سوال کرنے والے صحابہ کرام پاکیزہ حکم کیا ہے ذرا دیکھیں اور جو بے پردگی کو جائز سمجھتے ہیں وہ غور کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے فص ال میو و حجاب حجاب کے معنی پردہ ورا کے معنی پیچھے یعنی یہ چیزیں جب تم مانگو تو تمہارے ان کے درمیان ایک پردہ ہو اور تم سائڈ کی طرف ہٹ کر صرف ہاتھ بڑھا کر وہ چیز لے لیا کرو فس تو تم ان ازواج سے ازواج متحرات سے مانگو میوں حجابن پردے کے پیچھے سے حجاب کے پیچھے سے اب ان کے دل تو پاک ہیں مگر پردے کے ماحول سے اور پاکیزگی بڑھتی ہے تہارولی قلو بھی کم بلو بھی یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دل کے لیے زیادہ پاک کرنے والا ہے تو پردہ انسان کے ذہن و دل کو پاک کرتا ہے تو جس شریعت نے حکم دیا اس سے پردہ کرنا ہے نہ عورت کو برا ماننا چاہیے نہ مرد کو محسوس کرنا چاہیے بلکہ اگر کوئی عورت شرعی پردہ کرتی ہے تو وہ اسے خوش ہونا چاہیے یہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ کیا میرے کو برا آدمی کہ مجھ سے پردہ کیا جا رہا ہے برے اور اچھے ہونے کا سوال نہیں اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں شریعت کا حکم ہے صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی اچھا ہم میں سے نہیں ہو سکتا صحابہ کرام کا تو وہ مقام ہے کہ حضرت مجد ثانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کے پاؤں جس مٹی سے لگ رہے ہوں سارے ولی مل کر بھی اس مٹی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے صحابی کا وہ مقام ہے انہیں جب پردے کا حکم ہے تو ہمیں تو اور زیادہ حکم ہے اور ہمیں اور احتیاط کرنی چاہیے وما کان ان انتو رسول اللہ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہو صحابہ کرام حضور کے سامنے بھی اور حضور کی غیر موجودگی میں بھی ہر اس کام سے بچتے تھے جس سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر اس کے صحابہ ہمیں مل جائے تو ہم ہر وقت اس کام سے بچیں جس سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں اور وہ کام کریں جس سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں ولا انت کی شو ازوا جہ مادی اور تم حضور کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح نہ کرنا حضور کی ازواج متعار تمہاری ماں ہیں ایسی ماں ہیں کہ ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے پھر بھی آپ دیکھیں پردے کا حکم ہے ان کا نا ان بے شک یہ نکاح کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گنا ہے کہ نبی نے جس سے نکاح کر لیا اب وہ عورت امت پر حرام ہے ان تب دو شی ان اگر تم کوئی چیز یا ظاہر کرو یا چھپاؤ فعین نموح کا نکل شعین علیما بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے لَا لاجنا فی آبا ہن جب پردے کے حکم آئے تو ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ جہاں بھی پردے کی آیتیں ہیں وہاں پر حکم عام ہے تو کیا ہم اپنے باپ سے بھی پردہ کریں اپنے بھائی سے بھی پردہ کریں تو یہ آیت گریمہ نازل ہوئی کہ اس سے مراد نہ محرم مرد ہیں محرم مردوں سے پردہ نہیں ہے۔ لا جناح علیہنہ فی آبائہنہ ان ازواجِ مطاہرات کے لئے اپنے والد دادا اور نانا کے بارے میں کوئی سختی نہیں ہے ان سے پردہ نہیں ہے و لا ابنائيہنہ اور نہ ہی ان کے بیٹوں کے بارے میں و لا اخوانہنہ اور نہ ہی ان کے بھائیوں سے پردہ ہے و لا ابنائی اخوانہنہ اور نہ ہی بھائیوں کی اولاد یعنی بھتیجوں سے پردہ ہے ولا ابنا ای اور نہ ہی بہن کے بیٹوں یعنی بھانجوں سے پردہ ہے ان مردوں سے پردہ نہیں ہے ولا نسا اور نہ ہی اپنے دین کی عورتوں مسلمان عورتوں سے ان کو پردہ کرنا ہے مسلمان عورتیں ان کے پاس آ جا سکتی ہیں ولا ماں ملکت ای اور نہ ہی قنیز سے ان کا پردہ ہے کنیزوں سے ان کا پردہ نہیں و تقین اے ازواج متارات تم اللہ تعالی سے ڈرتی رہو ان اللَّهَ کا عَلَى کل شعین شہیدہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اب وہ آیت کریمہ ہے جو مومنوں کی جان ہے جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں تو دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے کیونکہ مومن جو ہے وہ رسول اللہ کے فضائل سن کے بڑا خوش ہوتا ہے ایک بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی کا دو مسلمان کہلانے والوں میں جھگڑا ہوا ایک حضور کے فضائل بتا رہا تھا اور ایک حضور کے نعوذ باللہ بلّہ نظال عیب بتا رہا تھا تو اس مسلمان نے کہا جو حضور کا عاشق تھا اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میری تیاری نہیں ہے دو دن مجھے تم دے دو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علما سے پوچھ کر اور کتابیں پڑھ کر میں مواد جمع کرتا ہوں اور دو دن تم مواد جمع کرو اس نے کہا ٹھیک ہے دو دن کے بعد ہم بات کریں گے اور جس کی بات ثابت ہو جائے اور جو ہار جائے ٹھیک ہے وہ دوسرے کی بات تسلیم کر لے اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا ذرا سوچو تو اسے ایک بات تو بتاؤ تمہارے دو دن کس چیز میں گزریں گے اور میرے دو دن کس چیز میں گزریں گے اس نے کہا کیا مطلب تو کہا دیکھو میں دو دن تک قرآن و حدیث کا مطالعہ کروں گا کہ میرے نبی کے فضائل مجھے مل جائیں اور تم دو دن کیسی گندی سوچ میں گزارو گے بس یہ بات اس کی سمجھ میں آ اس نے توبہ کر لی اور کہا ہاں میں اسے اس توبہ کرتا ہوں تو مومن تو قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے اور وہ سیرت کے واقعات پڑتا ہے تو بس اسی تمنا میں ہوتا ہے کہ میری محبوب کی شان مجھے پتہ چل جائے ان کی فضیلت اور ان کے کمال کو میں جان لوں اور جو عشق رسول مجھے ملا ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے اللہ تعالی ایسی پیاری سوچ ہم سب کو عطا فرما ان اللہ و ملاق بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے یو نبی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کرتے ہیں آگے درود کا حکم ہے درود کے حکم سے پہلے فرما دیا گیا کہ تمہیں جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مومنوں حضور پر درود پڑھو ہمارے محبوب تمہارے درودوں کے محتاج نہیں ہیں اللہ ان پر رحمتیں نازل کر رہا ہے فرشتے ان پر درود پڑھ رہے ہیں اگر تم درود پڑھو گے تو خود تمہارا بھلا ہے تم اپنا بھلا کرو گے ہمارے محبوب تمہارے محتاج نہیں ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیج رہے ہیں اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے درجات کو بلند فرماتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں یا ایو الرین آمن سلو علیہ اے ایمان والوں اس نبی پر درود بھیجو وہ سلیم تسلیما اور خوب سلام بھیجو تسلیمن کے معنی کریں کہ خوب خوب سلام بھیجو درود و سلام کی بہاریں ہونی چاہیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑھے اللہ علیہ وسلم سید نہ مولان مولانا محمد مبارک وصل صلات یا سیدی یا وصول اللہ اب یہاں پر چند چیزیں آپ سمجھیں لیکن قرآن مجید فقان حمید ہمارے لیے اصول ہے قرآن وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے قرآن نے یہاں پر میں سلو علیہ درود بھیجو درود کے معنی کیا ہے درود و سلام کے درود و سلام کے معنی ہے خصوصاً درود کے معنی ہے حضور کے لیے دعائیں رحمت کرنا حضور کے لیے دعا کرنا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ حضور کے لیے دعا کرو حضور تمہاری دعا کے محتاج نہیں ہے تم دعا کرو گے ہم تم پر کرم فرمائیں گے دونوں پر فرمایا ایک مرتبہ جو مجھ پہ درود پھینجتا ہے اللہ تعالیٰ دس رحمتیں اس پہ نازل کرتا اللہ کی ایک ہی رحمت حاصل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے ایک مرتبہ درود پڑے تو دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ مٹائے جاتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں تو درود کے معنی ہے دعا کرنا اور دعا کرنا دعا کس سے کی جاتی ہے اللہ سے تو دعا کرنا بھی ذکر علاغی ہے تو درود پڑھنا بھی ذکر علاگی ہے دوسری بات یہاں پر حضور کے لیے دعا کرنے کا کوئی مخصوص انداز ذکر نہیں کیا گیا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ فنا درود پڑو گے تبھی تمہارا درود مقبول ہوگا آپ حضور کے لیے جس زبان میں بھی دعا کریں جس زبان میں بھی سلاۃ و سلام پڑھیں حضور کی بارگاہ میں سلا و سلام پیش کرنے کا ثواب ہمیں عطا کیا جائے گا دعا اردو میں بھی کی جا سکتی ہے عربی میں بھی کی جا سکتی ہاں عربی میں اگر دعا کی جائے تو وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے خصوصاً وہ الفاظ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے اگر وہ پڑھے جائیں تو زیادہ فضیلت ہے لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ ان الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ میں دعا کرنا یا اردو میں دعا کرنا اردو میں صلاح و سلام پیش کرنا یہ جائز نہیں قرآن نے اس کی کوئی قید بیان نہیں جب قرآن پابندی نہ لگائے شریعت پابندی نہ لگائے احادیث میں پابندی نہیں تو اپنی طرف سے کسی جائز چیز کو ناجائز قرار دے دینا یہ حرام ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے تو ہمارے لیے کوئی درود کسیگا مخصوص نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں یہ بھی درود ہے اور مکمل درود ہے اور یہ درود احادیث میں ذکر نہیں ہے لیکن جتنی حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں گے تمام محدثین نے جہاں بھی حضور کا نام لکھا تو لکھا صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیے اگر درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہوتا تو محدثین جب حدیث لکھتے اور وہ کہتے قعالا رسول اللہ تو پھر وہاں پر درود ابراہیمی لکھتے انہوں نے کہا قعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم یہ وہ درود ہے جس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے یہ محدثین نے خود بنایا اور یہ صدیوں سے رائج و جائز ہے کیونکہ یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو اس نبی پر رحمتوں کو نازل فرماؤ سلام کو نازل فرماؤ تو درود اور سلام جس الفاظ میں جس زبان میں پیش کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے تو یہاں یہ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ با وضو پیش کرنا ضروری ہے بے وضو بھی حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیے جا سکتے ہیں یعنی حضور کے لیے دعا کی جا سکتی ہے ہاں با کریں گے زیادہ ثواب ہے اسی طرح یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ بیٹھ ہی کر پڑھنا کھڑے ہو کر پڑھنا حرام ہے ایسی کوئی بات نہیں تم درود پڑھو سلام پڑھو چاہے کھڑے ہو کر پڑھو چاہے بیٹھ کے پڑھو چاہے چلتے ہوئے پڑھو کوئی انداز مخصوص تم پر واجب نہیں ہے ہاں جتنا خلوص زیادہ ہوگا جتنی توجہ زیادہ ہوگی اتنا ثلام ملے گا اب اگر کوئی حضور کے سبز گنبت کا تصور کرے سنہری جالیوں کا تصور کرے اور وہ یہ تصور کرے کہ سنہری جالیوں کے روبرو میں حاضر ہوں سبز گنبت کے نیچے اور حضور کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر با ادب وہ یہ تصور باندھ کر صلات و سلام پیش کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور وہ اپنے دل میں تمنا کرتا ہو کہ جس محبوب کو میں سلام پیش کر رہا ہوں جس محبوب پر درود و سلام کے نظرانے پیش کر رہا ہوں وہ محبوب اگر بیداری میں ایک خواب میں مجھے اپنا جلوہ دکھا دیں تو کیا بات ہے تو ایسے تصور کے ساتھ جب درود و سلام پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا شریعت نے کہیں بھی اس کو منع نہیں کیا اور جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا اپنی طرف سے اسے منع کر دینا حرام قرار دینا یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے تو جو جائز ہے وہ جائز ہے جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے کسی جائز کو اپنی طرف سے ناجائز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالی ہمیں خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق اسادرمت و و اب درد السلام ازان سے پہلے پڑھے اذان کے بعد پڑھے نماز سے پہلے پڑھے نماز کے بعد پڑھے وہ سونے سے پہلے پڑھے یا سو کر اٹھ کر پڑھے جس حالت میں بھی پڑھے ایسی حالت ہے جس میں شریعت نے منع نہیں کیا تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن جہاں اللہ کا ذکر ہو اور کوئی گندی جگہ ہو تو وہاں اللہ کے ذکر سے منع کیا گیا تو چونکہ درود بھی اللہ سے دعا مانگنا ہے یا حضور کی بارگاہ میں سلط و سلام پیش کرنا ہے تو گندی جگہوں پر یہ پڑھنے سے زبان سے منع کیا گیا جہاں جہاں شریعت نے منع کیا وہاں منع ہے اس کے علاوہ آپ جس طرح پڑھنا چاہیں جن الفاظ سے پڑھنا چاہیں ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود پڑھوں تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں جتنا پڑھنا چاہیں انہوں نے کہا میں اپنی جتنے فرائض و واجبات جو ضروری چیزیں ہیں ان سے فارغ ہو کر جو وقت بچے گا اس میں سے چوتھائی یعنی ٹوینٹی فائیو وقت میں درود و سلام میں دوں گا اب نے سرما بہت بہتر ہے اگر زیادہ کرو تو اور زیادہ بہتر ہے تو انہوں نے اور بڑھایا یہاں تک کہ کرتے کرتے انہوں نے حضور کی بارگاہ مہرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنے جو مجھ پر فرائض ہیں واجبات جیسے نماز فرض ہے اور دیگر معاملہ تو جو چیزیں ضروری ہیں اس کو چھوڑ کر جو وقت میرے پاس بچے گا سارا وقت میں درود السلام ہی پڑھوں گا تو آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو یہ وظیفہ تیرے ہر کام کو بنا دے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ وہ دے گا جو مانگنے والوں کو عطا فرما دے اس سے زیادہ عطا فرمائے سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لانا ہو مل دنیا انہیں ایزا دیتے ہیں اللہ کو تو کوئی ایزا دے نہیں سکتا مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف دینا ان کی بے ادبی کرنا اللہ کی بے ادبی کرنا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لانت ہے اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں پھر انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی وہ آد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا عذاب تیار کیا ہے کہ جو بہت ہی زلیل کرنے والا ہے المؤمنین ولاتی اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں یعنی جھوٹا الزام لگاتے ہیں بھی غیر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو یعنی جھوٹا الزام لگاتے ہیں فقدیہ تملو بہتانوں عسم مبینہ تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت کھلا گناہ اٹھایا